اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر چاند کو, کو, کو کام میں لگا رکھا مقرر تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب ہے بخشنے والا ہے اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لیے چوپاوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے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 پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پرور دگار کے سامنے جھگڑو گے پھر اس سے بڑھ کر ظالم کو جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹ لائے کیا جہنم میں کافروں کا نہیں ہے اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے نیکو کاروں کا یہی ताकि ہے تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو